بے شک کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے عذابوں سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گی یہ تو جہنم کا ایندھن ہی ہے جیسا آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے ہماری آیات کو جھٹلایا پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ سخت عذابوں والے ہیں سامعین نبی سید کی تفسیر سماعت کیجیے کافروں کا مال, مال و اولاد, اولاد, اولاد کچھ کام نہیں آئیں گے فراغی اللہ فرماتے ہیں کہ کافر جہنم کی بھٹیاں اور اس میں جلنے والی لکڑیاں ہیں ان ظالموں کو اس دن عزر معذرت کام نہ آئے گی ان پر لانت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے ان کے مال ان کی اولادیں بھی انہیں کچھ نفع نہیں پہنچا سکیں گی اللہ کے عذابوں سے نہیں بچا سکیں گی جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا فلاحت العجب کا امو یعنی اے نبی آپ ان کے مال و اولاد پر تعجب نہ کیجیے اللہ کا ارادہ اس کی وجہ سے انہیں دنیا میں بھی عذاب کرنے کا ہے ان کی جانیں کفر ہی میں نکل جائیں گی اسی طرح ارشاد ہے کافروں کا شہروں میں گھومنا گھومانا تمہیں اے نبی فریب میں نہ ڈالے یہ تو یوں ہی تھوڑا سا فائدہ ہے پھر ان کی جگہ جہنمی ہے جو بدترین بچھونا ہے اسی طرح یہاں بھی فرمان ہے کہ اللہ کی باتوں کے جھٹلانے والے اللہ کے رسولوں کے منکر اللہ کی کتاب کے مخالف اللہ کی وہی کے نافرمان اپنی اولاد اور اپنے مال سے کوئی بھلائی کی توقع نہ رکھیں یہ جہنم کی لکڑیاں ہیں جن سے جہنم سلگائی اور بھڑکائی جائے گی جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا ان نکم من تمدون اللہ حسب و جہنم یعنی اے کافروں تم اور تمہارے وہ جھوٹے معبود جہنم کی لکڑیاں ہوں گے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جیسا حال فرعونیوں کا تھا اور جیسے کرتوت ان کے تھے لفظ د اب حمزہ کے جزم سے بھی آتا ہے اور حمزہ کے زبر سے بھی آتا ہے جیسے نہ اور نہ اس کے معنی شان عادت حال طریقے کے آتے ہیں عرب کے مشہور شاعر عمرا القیس کے شعروں میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں آیا ہے مطلب اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ کفار کو مال و اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گے جیسے فراؤنیوں اور ان سے اگلے کفار کو کچھ کام نہ آئی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سخت ہے اللہ کا عذاب دردناک ہے کوئی کسی طاقت سے اس سے بچ نہیں سکتا نہ اسے ہٹا سکتا ہے وہ اللہ جو چاہے کرتے ہیں ہر چیز اللہ کے سامنے پست ہے بس پس اللہ ہی اکیلے تنے تنہا سچے معبود ہیں اور جن جن کی لوگ اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں وہ سب کے سب جھوٹے اور لوگوں کے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے خود ساختہ معبودان باطلہ ہیں جن کی اللہ نے کوئی سنت اپنی وہی میں نہیں اتاری